سورت القو مکی ہے یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا اس میں تین آیتیں ہیں اگر سورتوں میں الفاظ کو دیکھا جائے حروف کو دیکھا جائے تو حروف کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے لیکن معانی کو دیکھا جائے تو یہ تو علم کا ایک سمندر ہے بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا اس سورت کا ترجمہ سننے سے پہلے اس کا شانی نزول سماعت کیجیے یہ سورت اس لیے نازل ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کیا تو کافروں نے پہلے تو مخالفت کی اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور پروپیگنڈا بھی کیسا ہوتا تھا اللہ اکبر آپ سوچیں آپ کسی کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوں اور سو دو سو آدمی جمع ہو جائیں اور آپ پر نعرے بازی شروع کر دیں آپ کو مجنون کہیں کاہن کہیں جادوگر کہیں ساحر کہیں اس طرح کے وہ القاب دیں اور شور مچائیں بتائیے کسی کو دین کی بات بتانا کتنا مشکل ہے کافروں نے یہی کیا آپ پر پتھر برسائے آپ پر الٹے سیدھے الزامات لگائے کیونکہ عام طور پر اہل باطل کا یہ طریقہ ہے کہ وہ حق کو دبانے کے لیے جھوٹے الزامات لگا دیتے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگائے کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا لیکن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو جاری رکھا اور چونکہ یہ حق تھا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی وجہ سے اور اسلام پھیل گیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب لوگوں نے یہ سنا کہ یہ ایسے ہیں تو لوگوں کو تجسس ہوا اور لوگ دور دراز سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے آئے کئی کون ہیں جن کی اتنی برائیاں بیان کی جاتی ہیں جس نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس کا دل زندہ تھا دیکھتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بن گیا پھر ہوا یہ کہ جب وہ اسلام کی ترقی کو نہ روک سکے اور جب کافروں نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادے وہ بچپن میں انتقال کر گئے اب آپ کا کوئی صاحب زادہ باقی نہ رہا تو عرب میں لوگوں کا ذہن یہ تھا اگر کسی کے بیٹے باقی نہ رہیں تو اس کا نام ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بیٹے سے اس کا نام چلتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے اس کا چرچا ہوتا ہے جب بیٹا ہی نہیں ہوگا تو ان کا قبیلہ کیسے بنے گا کیونکہ عرب میں جو قبیلے بنے جیسے بنوں ہاشم تو یہ ہاشم کی اولاد میں سے ہیں تو عربوں کے یہاں اور دنیا میں یہ رواج تھا کہ قبیلے بنتے تھے نام سے اور بیٹوں کے ذریعے یہ قبائل بنتے تھے تو نے کہا کہ ان کا اب نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا نوزب اللہ مزالب جب ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے گا تو یہ اسلام بھی باقی نہ رہے گا اس طرح یہ ایک دوسرے کو دلاسہ دینے لگے اور کہنے لگے فکر مت کرو یہ ایک وقتی تحریک ہے ختم ہو جائے گی تو اس پر یہ آیت قریبہ اور یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی کہ ان کا جو دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم رہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو آسمانوں میں ہو رہا ہے زمینوں میں ہو رہا ہے قبر میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے گا وہاں سوال ہوگا قیامت کے مقام محمود پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے تو سب حضور کی تعریفیں اور توصیف بیان کریں گے ان کے ذکر کو مٹانے والا مٹ جائے گا ان کا ذکر نہ مٹے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہت رحم کرنے والا ان کو بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا فرمائی کوسر سے مراد حوض کوسر بھی ہے یہ حوض ہے کہ جس کے کنارے پر اتنے پیالے ہوں گے چاندی اور سونے کے بنے ہوئے جنتی اتنے پیالے ہوں گے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ آ کر حوضے سے جامع کوثر پیئیں گے مگر کسی کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا اتنے پیالے ہوں گے یہاں پر لیکن باب خوش نصیب تو وہ بھی ہوں گے کہ جنہیں خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جامع کوثر پلائیں گے آل آل یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں یہ عقیدہ رکھتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہی سب سے بہتر ہے آپ کی سنتیں وہ اپناتے ہوں گے آپ سے عشق و محبت میں زندگی گزارتے ہوں گے یہ یوں سمجھیے کہ ان کا یہ کہنا ہوگا اور ان کا عمل بھی یہ بتاتا ہوگا میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان ہوگا تو وہ دنیا کی خاطر گناہ نہیں کریں گے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاریں گے اے اللہ تو ہم پر بھی کرم فرما دے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہمیں بھی جامع کوثر عطا فرما فصول غبی کا ون پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے یہاں نماز سے مراد عید کی نماز ہے اور قربانی سے مراد وہ بقرعید کی قربانی ہے جو ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے ان شان کا بے شک آپ کا دشمن ہول الابتر وہی ابتر ہے ابتر عرب میں اس شخص کو کہتے تھے کہ جس کا ذکر مٹ جائے تو فرمایا ان نشانیا کا ہو آپ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے جو آپ کا دشمن ہے اسی کا ذکر اور اسی کا چرچا ہم مٹا کے رکھ دیں گے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑھیں اللہم سلی على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و محمد وبارك بارک و سلیم صلاة و سلامنا علیك يا سیدی یا